تیسرا مکتوب دشمن کے خوش کرنے کے بیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی شمس الدین کو اللہ تعالی ابدی نیک بختی نصیب کرے اپنی منت اور کرم سے میری طرف سے سلام و دعا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ توبہ کرنے کے بعد مرید کا کام دشمنوں کا خوش کرنا رہ جاتا ہے اور یہ بڑا کھڑاگ ہے سنو گناہ تین طرح کے ہوتے ہیں اول ان امور کا ترک جن کو خداوند تعالی نے واجب کیا ہے جیسے نماز روزہ وغیرہ ان کی یہی توبہ ہے کہ حت المقدور قضائیں ادا کی جائیں دوسرے وہ جن کا خدا اور بندے سے تعلق ہے مثلا شراب پینا زنا کرنا سود لینا آواز مزامیر کا سننا ان گناہوں سے طائب ہونے کی یہی صورت ہے کہ تم اعتراف ندامت کے ساتھ پکا ارادہ کر لو کہ پھر نہ کریں گے تیسرا گناہ حق و آباد ہے اور یہ نہایت سخت و دشوار ہے اس کے چند طریقے ہیں جان و مال ذاتیات عورت لانڈی اور دین کے نقصانات اگر تم نے مال کا گناہ کیا اور تمہیں اس کی واپسی کی قدرت ہے تو تم پر واجب ہے کہ اس کو لوٹا دو اور اگر ادائیگی سے مجبور ہو تو معافی چاہو اگر یہ دونوں صورتیں نہ ہو سکیں تو اس رقم کو اس روح پر صدقہ کر ڈالو اگر یہ بھی نہیں ہے تو نیکیاں کرو اور الہا و او زاری کے ساتھ خدا سے معافی مانگو یہاں تک کہ وہ اپنے کرم سے قیامت کے دن تمہارے دشمنوں کو تم سے خوش کر دے اگر تم نے کسی کی جان ماری ہے تو اس کے اقربا سے کہہ دو کہ وہ یا تم سے قصاص یا معاف قصاص لیں یا معاف کر دیں اگر یہ ناممکن ہے تو تذر و زاری کے ساتھ خدا کی طرف رجوع کرو کہ قیامت میں تمہارے دشمنوں کو تم سے خوش کرا دے اور اگر تم نے ذاتیات کے نقصان پہنچائے ہیں یعنی کسی کی غیبت کی تہمت جوڑی گالیاں بکیں تو یہ لازم ہے کہ سے جا کر کہو بھائی ہم نے تمہاری طرف جھوٹی باتیں لگائی ہیں معاف کرو مگر ذرا سوچ سمجھ کر ایسا نہ ہو کہ اس کا غصہ بھڑک اٹھے اور لینے کے دینے پڑ جائیں کہ کہ جہاں اشتغال اشتعال و غضب کا یقین ہو وہاں یہی اچھا ہے کہ خدا کی درگاہ میں سر رگڑو اور معافی کے خاص گار ہو اگر تمہارا دشمن زندہ نہ ہو تو اس کی روح پر ایسال ثواب کرو اگر تم نے کسی کی بیوی یا شرعی لونڈی کے ساتھ بدنیتی کی ہے یا اس سے بھی تجاوز کر گئے ہو تو یہ موقع نہ معافی کا ہے اور نہ ظاہر کرنے کا بہتر یہی ہے کہ اس معاملے کو خدا ہی کے حوالے کرو کہ وہ روز قیامت ان کو تم سے رضامند اور خوش کر دے اور اگر ان کے اشتعال غضب کا خوف نہ ہو اگرچہ یہ فاقی ہے تو معافی مانگ لو اور دین کا گناہ وہ ہوا کہ کسی کی بے جا تکفیر کی یا کسی کو گمراہ کر ڈالا ہو یہ بھی سخت دشوار ہے تمہیں چاہیے کہ و الامکان اس شخص سے اپنی دروخ بیانی کا اظہار کر کے معافی چاہو اگر ناممکن ہو تو نادم ہو کر درگاہ خداوندی میں سر ٹیک دو یہاں تک کہ اس کو خدا تم سے خوش کر دے الغرض جیسے اور جس طرح ممکن ہو دشمنوں کو خوش اور راضی کرو اور اگر غیر ممکن ہو تو صدق دل سے تجرب و زاری کے ساتھ بارگاہ خداوندی کی طرف رجوع کرو تاکہ قیامت کے دن تمہارے دشمن تم سے رضامند اور خوش ہو جائیں خدا کے فضل و کرم سے بڑی امید ہے کہ جب وہ بندے کے صداقت دیکھے گا تو اپنی رحمت سے اس کے دشمنوں کو خوش کر دے گا اگر میرے کہنے پر تم نے عمل کیا اور ترک گناہ کا عزم بلجزم کر لیا لیکن گزشتہ گناہوں کی قضائیں ادا نہ کیں اور دشمنوں کو خوش نہ کیا تو تم پر اعتاب خداوندی اب تک باقی رہا ذرا خبردار رہنا کہ یہ گھاٹی سخت کٹھن اور نہایت خطرناک ہے سنو خواجہ ابو اسحاق اسفرائنی رحمۃ اللہ علیہ بڑے علامہ تھے آپ فرماتے ہیں میں تیس برس خدا سے توبۃ النسوخ چاہتا رہا مگر قبول نہ ہوئی ایک دفعہ میں نے متعجب ہو کر کہا تیس برسوں میں بھی ایک حاجت پوری نہ ہوئی چنانچہ میں نے دیکھا کہ کوئی مجھ سے کہہ رہا ہے تمہیں تعجب ہوتا ہے لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ تم کیا مانگ رہے ہو چاہتے ہو کہ خدا تعالی تم کو اپنا دوست بنا لے کیا یہ کوئی معمولی مراد مانگی ہے بھائی جان بندے کے لیے ایک گناہ ایک بلا ہے خدا کی پناہ اس کی ابتدا سختی دل اور آخر کفر کی بد ابلیس اور بلعم باعور کے قصوں کو بھولنا نہیں چاہیے دیکھو اول اول دونوں سے گناہی سرزد ہوئے آخر کفر کی نوبت آ پہنچی صلاح کہتے ہیں گناہ سے دل سیاہ ہوتا ہے اس کی پہچان یہی ہے کہ گناہ کا خوف دل سے جاتا رہے طاعت و عبادت میں لذت نہ ملے کسی کی اچھی باتیں دل کو بڑی بری لگیں اس لیے غفلت کا مطلق موقع نہیں جس قدر جلد سے جلد ممکن ہو توبہ کرنا چاہیے کیونکہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں وہ گھات میں لگی بیٹھی ہے میں نے مانا کہ تم توبہ کے بعد پھر بھی گناہ کرو گے تو اس میں مزائقہ ہی کیا ہے پھر توبہ کر لینا اور دل سے یہ کہو کہ ممکن ہے کہ گناہ سے پیشتر ہی مجھے موت آ دبوچے اس طرح ہر بار جب گناہ سرزد ہوں توبہ کرتے چلے جاؤ کیا تم نے یہ کیا تم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ جتنی طاقت گناہ کرنے میں خرچ کرتے ہو اتنی ہمت توبہ کرنے میں صرف کرو آخر اس کی کیا مانی کہ توبہ کرنے میں عاجز اور گناہ کرنے میں مستعد توبہ سے رکنا شیطانی اغوا ہے اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ جب ہم گناہ سے بازی نہیں آئیں گے اور جب کہ توبہ پر ثابت قدمی نہیں تو توبہ کس کام آئے گی ایسی توبہ کا حاصل ہی کیا یہ سب شیطانی چکمے ہیں کیا تم پر یہ بات باتیں تمام ہیں کہ گناہ کرنے تک زندہ رہو گے بہت ممکن ہے کہ نئے گناہ سے قبل ہی تم مر جاؤ اس قسم کا ڈر محض فضول اور لغو ہے تمہارا کام صرف اس قدر ہے کہ توبہ سچے دل سے کرو اس وقت نیت خاص رہنا چاہیے رہا اس کی تکمیل اور اس پر ثابت قدم رکھنا خدا کے ہاتھ ہے اگر تم نے ثابت قدم رکھا سبحان اللہ اور اگر نہ رکھا تو یہ کچھ کم نہیں کہ پہلے گناہ بخش دیے گئے تم بالکل پاک و صاف ہو گئے اب اگر تمہارے سر پر بوجھ رہا تو صرف اس نئے گناہ کا کیا یہ فائدہ کوئی معمولی فائدہ ہے کہ گزشتہ گناہوں کی بخشا بش ہو گئی یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے اور یہ ایک حدیث ہے جس کا ترجمہ ہے جس نے گناہ سے توبہ کر لی وہ ایسا ہو گیا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ تھا اور یہاں ہاشیا ختم ہوتا ہے تمہارا فرض ہے کہ توبہ کیے جاؤ گناہ ہوں تو ہوں توبہ کرنے کے دو فائدے تھے ایک تو گناہ گزشتہ کی معافی دوسرے آئندہ گناہ سے باز رہنا. توبہ کے بعد فرض محال اگر تم آئندہ گناہ سے باز نہ رہے تو کم از کم اتنا تو ہوا کہ گناہ گزشتہ معاف ہو گئے حضرت رسول علیہ السلاۃ وسلام کا ارشاد تم نے نہیں سنا کہ تم لوگوں میں بہترین شخص وہی ہے کہ اگر گناہ زیادہ کرے تو توبہ بھی بہت کرے توبہ کا لب لباب یہ ہے کہ جب تم نے ارادہ کر لیا اور دل میں ٹھان لیا کہ اب گناہ نہ کریں گے اور تمہاری سچائی بارگاہ خداوندی میں بھی مقبول ہو گئی اور حتی الامکان اپنے دشمنوں کو بھی تم نے خوش کر لیا تو جو فرائض قضا ہوئے تھے بقدر امکان ادا ہو گئے اور جو باقی رہے ان کے لیے درگاہ خداوندی میں تم نے تجر و زاری کی بہترین طریقہ پاکی و طہارت کا میں تم کو بتاتا ہوں اس پر عمل کرو اور اپنے کو سچا طائب بنا ڈالو اس کی صورت یہ ہے کہ باقاعدہ غسل کرو اور پاک و صاف کپڑے پہن کر چارکات نماز نہایت حضور دل سے ادا کرو اس کے بعد سجدے میں جاؤ اور ایسی جگہ ہو کہ محض تخلیہ ہو خدا کے سوا تم کو کوئی نہ دیکھتا ہو اور سر فرشے اور سر دریش کو خاک کرو. سر اور ریش کو خاک آلودہ کرو آنکھوں سے آسو جاری ہوں دل میں سوز و قل ہو بآواز بلند جتنے گناہ تم کو یاد ہوں ان کو دہراؤ اور اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہو کہ اے نفس وہ وقت آ گیا ہے کہ تو توبت النسوح کرے اور تو خدا کی طرف سچائی سے رجوع ہو کرو کیونکہ تو تجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ عذاب خداوندی برداشت کر سکے اور تیرے پاس وہ سرمایہ بھی نہیں جو تجھ کو خدا کی عذاب خداوندی برداشت کر سکے اور تیرے پاس وہ سرمایہ بھی نہیں جو تجھ کو خدا کے عذاب سے بچا سکے اس قسم کے کلمات کی تکرار کرو اور دونوں ہاتھ اٹھا کر اس طرح مناجات کرو اے اللہ بندے گناہگار بھاگا ہوا تیرے در پر پھر آیا ہے بندے گناہگار رحمت کا طلبگار ہے بندے گناہگار عذر لایا ہے بے شک اس ناچیز سے خطائیں ہوئیں تو ان کو معاف اور اپنے فضل سے ہم کو قبول کر اور رحمت کی نظر سے ہماری طرف دیکھ اے اللہ ہم کو بخش دے اور تمامی گناہ سے محفوظ رکھ کہ نیکی تیرے ہاتھ ہے تو بخشنے والا اور بخشائش کرنے والا ہے شیر قطرۂ چند از گناہ گر شد پدید درچنا دریا کجا آیت پدید نہ گرد تیرا آ دریا زمانے دل روشن شود کارے جہانے اگر گناہ کے چند قطرے ظاہر بھی ہوئے تو اتنے بڑے سمندر میں کیوں کر معلوم ہو سکتے ہیں اس دریا کا پانی ذرا بھی گدلا نہ ہوگا اور جہاں والوں کا کام جس طرح چلتا ہے چلتا رہے گا اس کے بعد یہ دعا پڑھو یا مجلی اوزائم العمور یا منتحی ہمت المؤمنین یا من اراد له کن فیقن احاتت بنا ذنوبنا وأنت المدخور لها يا مدخور لكل شدة كنت أدخرك لهذه ساعتي فتب علي إنك أنت التواب الرهيم ترجمہ اے بڑے بڑے امور کو روشن کرنے والے اے مومنین کی ہمت کو انتہا تک پہنچانے والے اے وہ ذات کہ جب ارادہ کیا کسی کام کا ہونے کا تو کہہ دیا کہ اس کو اس کہ کو ہو جا اور وہ ہو گیا میرے گناہوں نے مجھ کو گھیر لیا ہے اور ان گناہوں کو تو جمع کیے ہوئے ہے اے جمع کرنے والے واسطے ہر شدت کے تجھ کو خزانچی بنایا اس گھڑی کے واسطے پس رجوع کیا میں نے اس امید پر کہ تو میری دعا کو قبول کر لے بے شک تو قبول کرنے والا مہربان ہے پھر گریا ازاری کرو اور یوں منا کرو یا مل یشغل حصم سم عن یا مل یز یغلۃ یقلطلمسَََََََََََََََ عل يبرمه مل يبرمہ الحا الملاحین ارز ذکن برد اف کا و حلاوتی رحمتِ کا ان کا علا ذات کے اس کو نہیں روکتا ہے ایک شخص کی بات کا سننا دوسرے شخص کی بات کے سننے سے اے و ذات کہ غلطی نہیں کرتی ہے سوال کے سمجھنے میں اے و ذات کہ اس کو مجبور نہیں کرتا ہے اللہ الہا کرنے والوں کا الہا چکھا دے ہمیں اپنی معافی کا مزہ اور اپنی رحمت کی مٹھاس بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے پھر درود پڑھو اور اپنے اور جملہ مسلمانوں کے لیے مغفرت چاہو اور طاط و عبادت میں مشغول ہو جاؤ کیونکہ تم نے توحبت النسوخ کی اور وہ سب گناہوں سے پاک ہو گئے اور ایسے پاک معصوم ہوئے جیسے آج کا پیدا اللہ نے تم کو دوست بنا لیا اور بہت کچھ اجر و ثواب تمہارے ہاتھ آئے اور تم پر اس قدر رحمت و برکت نازل ہوئی کہ اس کو کوئی شخص بیان نہیں کر سکتا ہے تمہیں دنیا اور آخرت کی بلا سے ایجاد حاصل ہوئی اب ایک نکتہ سنو کہ اگر باعب قبول کرنا نہ ہوتا تو ایپ دار پیدا ہی نہ کرتا میرا اعتقاد یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام گندم کے کھانے کی وجہ سے دنیا میں نہ بھیجے گئے بلکہ خود خواہش خداوندی یہی ہوئی کہ وہ بحشت سے دنیا میں جائیں اس کی کیا مانی کہ قیامت کے دن سینکڑوں گناہ سینکڑوں ہزاروں کبیرہ گناہ کرنے والے بہشت میں بھیجے جائیں اور آدم علیہ السلام صرف ایک ذلت کے سبب بہش سے باہر کر دیے جائیں اگر آدم علیہ السلام کے آنے کا سبب ایک گناہ سمجھا جائے تو پھر اس کی کیا وجہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شب میراج میں مقام قاب قوسین تک پہنچ کر پھر واپس تشریف لائے یہ جانا آنا دونوں اسرار سے خالی نہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے یہ ہوا کہ فرشتوں, فرشتوں نے درود پڑھ کر آداب و احترام سیکھے اور واپس آنے سے اہل زمین نے آپ کے بیان سے رموز شریعت سیکھے وہاں پہنچ کر لنا علی کا تیری حمد کی کوئی انتہا نہیں اگر ورد زبان ہوا یہاں آ کر انا افسح العرب ولاجم میں عرب و عجم میں سب سے بڑا فصیح ہوں سے گوہر فشاں ہوئے بہرحال جہاں تک ممکن ہو سجدے کیے جاؤ اور نیاز مندانہ اور سائلانا اس درگاہ میں حاضری دو بندہ جب عیا کا نا کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ جو کچھ لایا ہے اس کو ہم بھی پوچھتے ہیں پوچھتے ہیں قبول کرو اور جب یا کنستین ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں کہتا ہے تو ارشاد خداوندی ہوتا ہے کہ جو کچھ مانگتا ہے اس کو دو بادشاہوں کے خزانوں کو سائلوں سے رونق ہوتی ہے اگر غور کر کے دیکھو تو کوئی سائل خاک سے زیادہ خاکسار نہ پاؤ گے آسمان و زمین عرش و کرسی سب چیزیں اس کو دی گئیں مگر نیاز کا یہ حال ہے کہ ایک ذرہ بھی اس میں کمی نہ آئے اور کوئی خزانہ خزانہ خدا کے مقابلے میں نہیں کہ تمام خلق کے لیے جس قدر ضروری تھا اس سے ہزار گنا زیادہ دیا اور دیتا رہے گا مگر ایک ذرہ بھی اس پہ اس سے کم نہ ہوگا وسلام